صلی علیہ کریم رمضان کا مہینہ جو ہے یہ تربیت کے لیے اور تقوا حاصل کرنے کے لیے اللہ قرب حاصل کرنے کے لیے بادن کی صفائی کے لیے نفس کی اصلاح کے لیے ہے اور وہ کون سے اعمال ہیں جو کہ اختیار کر کے یہ بات حاصل ہوتی ہے جو رمضان کے ساتھ متعلق ہیں وہ روزہ کراوی احتخاب صدقہ فضر اور کثر سے ذکر اثکاریں مشہور رہنا اور گناہوں سے بچتے رہنا پانچ چیزیں تو خاص طور یہ فرمایا گیا کہ اور رمضان اللہ رفیع القرآن حضبینات حدا کہ رمضان کو مہینہ جس میں ہوا ناز القرآن جو, جو, جو ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے اور کھول کھول کر بیان کرتا ہے داعش کے سنوں سعدی جسمانی کتابیں رمضان میں نازل ہوئی تورات انجیل دبول اور رمضان قرآن کو رمضان کے ساتھ خاص طور سے جوڑ کر بیان کیا گیا یعنی رمضان کے جو فوائد اصل ہونے ہیں اس میں قرآن کو خاص دخل ہے تو قرآن مشغول ہونا ہے رمضان میں کیسے مشغول ہونا ہے ایک کتابی کی میں مشغول ہونا ہے. تو عرض کیا تھا کہ اے ختم سنت تو سنت ہے اور غالبان بیشتی زیور کی عبارت ہے کہ سنت موقع دہ ہے اس کو پھر ذرا وہ کریں تصدیق کریں اس بات کی سنت کا یہ تو بالکل پکی بات ہے ختم کا سننا سنت ہے اور جو بیشتی زیور کی عبارت ہے مجھے یہ یاد پڑتی ہے کہ اس نے سنت موقع ہے دو ختم سننا مستحب ہے تین ختم سننا پہلے والا ہے اور یہ تو ہو گیا ختم میں واقع صاحب اکرام کا معمول کی تلمی تلابی پڑی ہے کہ شاد کی نماز پڑھ کے تلابی شروع کرتے تھے عورت اللہ کیا مدد تھا کہ بوڑے صحابہ لاٹھیار ٹینک کر کھڑے ہوتے تھے اپنے آپ کو سارا دینے کے لیے لاٹھی ٹینک کر کھڑے ہوتے تھے ہماری تو لالاس نہیں تھے کہ پڑھنا صرف ہم جائز دکھنا کہ بیڈ پر پڑھنا بھی تو جائز ہے کہ بوڑے کھڑے نہیں ہو سکے لاٹھی کر اس پر سہارا لے کر کھڑے ہو رہے درمیان میں یہ واقعہ یاد آیا سناد میں کو کہ جس وقت مسلمان قزاب کے خلاف جنگ ہوئی ہے تو یہ جنگ ہوئی ہے جب صحابہ اکرام کی عمریں اکثر پچپن سے اوپر اوپر تھی تو پہلا ہم حملہ کیا یہ اتنی سخت جنگ ہوئی ہے کہ خارج ولید میں کہتے ہیں کہ میں کسی میدان میں بھی پریشان نہیں ہو وہ موتا کو میدان جہاں دو ہزار دو لاکھ کے مقابلے میں تو یہ پریشان نہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان قذاب کے, کے خلاف جو یہ, آہ یہ ماما کی جو جنگ ہے کہتے ہیں اس میں میں ہی پریشان ہوں پہلا حملہ جو ہے تو نوجوانوں نے کیا ہے وہ آہ کڑے ہیں لیکن بس پیچھے ہٹنا پڑے ہیں. پھر بڑے صحابہ آگے ہوئے ہیں اور ایک ساتھ صاحب نے نعرہ لگایا ہے کہ اور بھی کے الفاظ ہیں کہیں گھر بھی کے نکالے بس جوش و خوش والے الفاظ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نعرہ کے الفاظ کہیں ہیں تو نے کہا کہ وہ بدر کا دن اور ہنین کا دن بس پھر بڑے لوگوں نے میدان کو جیتا ہے تو جب وہ میدان میں بڑا بنانے کی سلا طاقت میں رہی تو لاٹھی تہ کر راوی میں کھڑے ہوئے اس کو سمیلا ملئی صاحب تھے اور ٹول کے وہ راست خوم جاری حالانکہ سیزن میں زمیندار اتنا تھکتا ہے کہ رات کو اس کیڈیاں درد کر رہی ہوتی ہیں سیزن میں دکاندار اتنا تھکتا ہے کہ رات کو اس کیڈیاں درد کر رہی ہوتی ہیں پھر آمدنی ہوتی ہے پیسہ تھکنا ہوتا ہے اللہ کے تعلق کے لیے تلاوی جو تلاوی سے فارغ ہوتے ہیں دوڑ کر جاتے تھے کہ کھانا جلدی سے کھائیں ورنہ آسان ہو جائے گی ایسی تربیت پڑی اور ایک رکاط میں عثمان رضی اللہ میں ایک رکاڈ میں ختم کرنے والے پورا قرآن ایک رکاڈ میں ختم کرنے والے احمد بن زبیر رضی اللہ عنہ دو رکاڈ میں ختم کرنے والے کو شوق تو تلاوت میں لگنا کہ امام مظفر رحمۃ اللہ ایک ساتھ ختم ایک دن میں ایک رات میں ایک ترابی میں شبیر رحمۃ اللہ سات ختم عجیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکتیس ختم کتنا لکھا ہوا ہے اکتیس جی؟ لکھا ہوا ہے پڑھتے تھے اور تراوی مسلسل لمبی تراوی پڑھتے تھے ترابی ترابی لگا پڑتے تھے میں اپنے کمرے میں پتنی اس میں کتنا معمول تھا تو یہ لگنا ہے لاج میں لگنا ہے تھکنا ہے اس میں تو اس طرح کا استعمال قرآن ہوگا تو تب نور اندر آئے گا بعد میں سورے گا روشن ہوگا نرانی ہوگا ایسا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے تو یہ, یہ نہیں قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کا یہ طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اشتہار لگا جائے اسے مشغول ہوا جائے اور خوب کوشش سے اپنے آپ کو تھکا کر اسے اپنے آپ کو مشغول رکھا جائے رمحان سے آواز آ رہی ہے تو رمضان سے فائدہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اشتہار اسل قرآن شاور رمضان الی انزل فی القرآن خد الناص بیناص ہدا الفرقان اور یہ ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے ہدایت کے کو بخول کھول کر بیان کرنے والا ہے اور فرقان ہے حق و باطل میں تمیز پیدا کرنے والا فرقان جو ہر حق باطل کا فرق بتاتا ہے حق اور باطل میں تمیز پیدا کرتا ہے جب آزمیکہ کا اشتغال فی الحال جیسا کہ میں نرض کیا اتنی ایسی مسفش خولی ہے تو قرآن کے تو باتل میں وہ نور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارو کا تعالیٰ بغیر علم کے خیم نصیب فرماتا ہے آدمی فرقان بنتا ہے اس بار نے جو گائے کے قارئین ذرات ہے حقیقت میں, حقیقت میں قرآن کو نظم ہے اس کی بڑی ضرورت ہے ہاں یہ, یہ, یہ راز کسی کو نہیں یہ راز کسی کو نہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے ستاریو قربان ستاری ہاریو قدوس جی چارثروں تو بنتا ہے مسلمان یہ بڑی زبردست نظر ہے فرم اس کا جو شکر ہر لہض مومن کی نئی شان نئی آن سکرقرد کردار میں گفتار میں اللہ کی برحان سے سہج گرے لالہ میں ٹھنڈکو شبنم دریاں دریاؤں کے دل جس سے دھال جائیں وہ طوفان اور آگے کس طرح ستاری کو دوسری جبروت یہ چار نسروں کو بنتا ہے مسلمان اور اگلا کیسا ہے جو آپ نے پڑھا یہ لال کسی کو نہیں معلوم, گل معلوم گل؟ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن تو آدمی کو آدمی فرقان بنتا ہے اس کے قلب میں اللہ نور پیدا فرماتا ہے جس سے حق و بادل اس کی تمیز ہوتی ہے یہ اخبارات ہم بہت پڑھتے تھے اور تجزیہ ہمارا بہت ہوتا تھا عالمی سیاست کا شان ہم لوگ حالات کو حضرت مولانا صاحب کے سامنے رکھتے تھے تو جو بات ہو گئے درست وہ کہ درست ہوتی تھی نتیجوں کو درست آتا تھا وہ سارے لوگ ساری پارٹیاں صدام کے لیے نعرے لگا رہی تھی فارم بھی لگا رہے تھے بنا سا تو مارکیٹ مجھے اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی کہ اس بات کو میں کچھ نہیں سمجھ رہا ہوں پھر تم کر رہے ہو کیا کہ اس کا کیا نظر نکلنے والا اس کا کیا نظیر نکلا کہ ارے مین پر قبضہ انگریز کا امریکہ کا اور عراق کی طبعی کویت کے قبضے سے شروع ہوئی تھا。<سلام> تو یہ ظاہری تجزیوں کی بات نہیں ہوتی ہے نور قلبی کی بات ہوتی ہے وہ جو فیم بصیرت نورانیت قلب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن کو اوتقوا کے نتیجے میں ہوتی ہے اشتہار پر قرآن کے نتیجے میں ہوتی ہے قرآن مشہور ہونے میں ہوتی ہے بات میں روشنی آتی ہے میں اتخ میں فراست المومنور اللہ وقب توفیق اللہ مومن کی فراست سے ڈرو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اللہ کی توفیق سے بولتا ہے لوگ آپ مکر کرنا چاہیں گے آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے لیکن ان کا مکر ناکامیاب ہوگا اور دھوکہ ان کا پھیل ہوگا ہمارے اللہ سلام کی اس روس اس نور اور بصیرت کے ذریعہ رہنمائی فرمائے گا جو کلب میں ہوگا شرح صدر صحیح فرماتے ہیں شرح صدر شرح صدر کیا ہے کہ خیریت آفیت کے بارے میں دل میں بات آنا یہ سوپیہ کی اختلاف استعمال کیا گئے تو اس کام کے کرنے کا مجھے شرح صدر نہیں ہو رہا ہے ہم نے اپنے پکڑا کو دیکھا کہ جب شرح صدر نہ ہو رہا ہو اس وقت کر لیں تو اس میں کوئی نقصان ہوتا ہے اور بعد میں تو اس کو جا کر دیکھے تو پتا چلتا ہے کہ وہ اس وقت اس وجہ سے سیر خدم نہیں ہو رہا تھا یہ مشکل آگے حائل تھی تو تو انہیں روحانی نمتے ہیں جو اللہ دیتا ہے اس مینان نے کل بھی نور بصیرت اور شر صدر یہ نقد نے اپنے دنیا کی ہیں جو اللہ تبارک سالہ کابین صوفیہ نظام کو نصیب فرماتے ہیں تو یہ رمضان سے فائدہ حاصل کرنے میں ایک بات کون سی ہے جی قرآن پاک مشغول ہونا کار کے مضمون قرآن پاک مشغول ہونے پر ہوا نا اور قرآن پاک مشغول ہونا کیسے ہے جیماد صاحب کسلاؤ تو جی اماط صاحبہ جی؟ ایک بات کہہ کر خاموش ہوگی ہم نے اتنا زور لگایا تین پرس کے پہلو بیان کیا اور نیا کی بات صاحب کیا کیا کرنا ہے تراوی میں مشکور بتاگر صاحب تراوی اور کسرت جی پھر قرآن رہے تو کسرت اسلاو کی شکل میں ہے اور تراوی میں کتنے ختم, ختم سننے کی کیا ترتیب ہے صاحب دوسرا جی سننا تین ختم سننے چاہیے اور صحابہ کرام کا کیا معبول تھا جی بات کریں جب چڑھے شریف پڑھتے تھے تو صبح ہوتی دور تو وہ جاتے تھے مساکین مساکین یا مساکین یارحم رحمین بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله والله اكبر لا اله الا الله الرحمن الرحيم اللهم امين الله لا اله الا الله والحج القيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم يا ايمنهم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وافضل من فضل الذين محمد صلى الله عليه وسلم وانادى الذينهم رب ارحمهما كما بنا اجلنا من زواجنا وذرياتنا وزر اللہ علم تفینا اللہ کے حال <سؤال> پر ہے پریشانی عورتوں کی بچوں کی جانوں کی بڑوں کی فاض فرما یا اللہ کے مانوں کی ففاظت فرما یا فرما یا عالم سنی میں ہدایت کو عام فرما یا اسلام میں ہدایت کو عام فرما اپنے کو عام فرما حضور صلی اللہ کی کا فرما کی کا فرما یا اللہ سمت کو یہی اور کے طریقے سے موڑ دے یا کو عہدی اور کے طریقے سے موڑ دے یا کو عیسائی طریقے سے موڑ دے اے کو اپنے پر کھڑا فرما دے یا کو اپنے پر کھڑا فرما دے یا پر کھڑا فرما دے یا اللہ اللہ امریکہ کے معیشت غارت فرمان یا اللہ امریکہ کی معیشت کو غارت <تص Done> یا اللہ امریکہ کو غارت فرما دے ایا کو بیکار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے ایامن مان کو برباد کر دے کو دنیا کی کا نمنا بنا دے بیا کو خون کے ذریعے بنے یا سبرا کر ساتھ فرما دے یا اللہ ع میں افغانستان میں کشمیر سب جگہ پر یا فرماتے محمد السمین سب کے برکٹ ڈال تنگ و تنگی کو دور مارشان آ لو پریشانی جو بیمار ہو گھر میں بیماری کو کامیاب فرما کی پورا فرما صلی اللہ تعالیٰ اللہ الرحمن انتیس اکتوبر دو ہزار تین بدھ انتیس اکتوبر دو ازارتیم.